آج چودہ سو بیالیس ہجری جمعہ اولا کی کسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد جاری ہے نو نقطے میں استاد محترم عثمانی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں آج ہم عثمانی سلطنت کے ساتویں سلطان کا تذکرہ کریں گے میرے بھائیوں میری بہنوں عثمانی سلطنت کے سلطان, سلطان محمد فاتح فاتح قسطنقینیا ہیں ان کی حکومت چودہ سو اکاون عیسوی میں قائم ہوئی چودہ سو اکاسی عیسوی میں ختم ہوئی یہ وہ شہر آفاق اور مشہور و نامور عثمانی سلطان ہیں جن کے نام پر آج بھی ہزاروں لاکھوں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تاریخ انہیں محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ جو کہ ایک عظیم مجاہد تھے یہ عثمانی سلطنت کے ساتویں سلطان تھے جس وقت سلطان مراد دوم نشینی اختیار کر رہے تھے اور ذمہ میں سلطنت اپنے بیٹے محمد دوم کے حوالے کر رہے تھے اس وقت ایشیائے کوچک میں یعنی ترکی کے آس پاس علاقوں میں کوئی ایسا ملک باقی نہیں بچا تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ میں شامل نہ ہو گیا ہو مگر قسطنطینیہ کا وہ مشہور معروف شہر جو کہ مشرقی رومیوں کا ایشیا میں آخری قلعہ تھا مشرقی رومیوں کا یہ آخری قلعہ جسے قسطنقینیا کہا جاتا تھا اور جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے یہ وہ شہر ہے جس کی فتح کی خوشخبری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سو سال پہلے دے دی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قسطنطینیا کو فتح کرنے والا امیر اور اس کے سپاہی سب کے سب جنتی ہیں اللہ اکبر چنانچہ مسلمانوں نے اس عظیم سعادت کے حصول کے لیے بہت کوششیں کی جس کی تفصیل آگے آئے گی آخر کار یہ عظیم سعادت کسے حاصل ہوئی یہ عظیم سعادت ترک قوم سے تعلق رکھنے والے عثمانی سلطنت کے ساتوے بادشاہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی اور ان کے مجاہد ساتھیوں کے حصے میں آئی اللہ تعالی ان سے راضی ہو ان کے مجاہدین سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صلیبیوں کو شکستوں پر شکست دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے فتوحات کرنے کی توفی عطا فرمائے جس وقت سلطان محمد فاتح رحیمہ اللہ تعالی تختنشین ہوئے اس وقت آس پاس ایشیا کے علاقے میں کوئی مسیحی حکومت قائم نہیں تھی سوائے قسطنطینیا کے حکومت کے چنانچہ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قسطنطینیا کی فتح کے لیے جہاد کی تیاری شروع کی